اگر آپ کو مشرکین دے مسلمان سے نعاق و مرد کی گئے اور ہل ذکر آورت چاہی خودر ہے جب انظر ورکر نبی رسلانتا داری پا قتر کی خلاف دے رکھا کی رہے گئے اور جا دار چاہاں وقتی نبا قتل کری جی کلا موت دو اور قرشوی صحابوں کی اور جب بعضی صحابہ مفاظ شوری بیا قتر قلقہ بوداوز رہے اور یہ کہنا آپ نے اتفاقا قتل لے جاہتا سنچائے گئ تائیدن المقلیہ نبی ورائرہ قول اللہ مفریت حبر ودید نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتن یا صام من رقال وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجمہو حجم یا صلی اللہ علیہ وسلم حجمہو من جانا وانا وانا نمی اسمی یهود وشانا وفر جانا اولاو بقالا یلی سائلہ ماشان صحر وانتن سعجی صحرکی آنو ساتھ مادر رشتی آوین ہے شیل با شا اپنے اور ہمارے اور یرید موازات جنت کے مسلمان تک بروزے کی وعدہ جناب نماں کا جن صاحب یہ حدیث ہے کہ اور نہ قرہ کا کہنا چاہیے سنتے دا کم لو کھو دے اور دا کم سما کے انداز نظر بعد لو کھو دے الا یا واللہ اعظم بنو عزینک یا شتو گیمنک منا منال کروا یہ اللہ تعالی کی دنیا پر عطا کر اللہ مولا وقدروں وغان میں و بنا نے رزق ہمیں فرمایا ہے پچھاں پہ مَرَّتَ تَنَا بِلَالِي اُذْبَا قَرْن مَالِك نَكَذِ مَالِك بَارَ وَرَمَ نَوَاجِلَ أَنَا وَمَرَّتَ نَا كما نرى قال انما خيفت من وادي بقوله انا لله كل دين كما كما وذرك جفا لا ادنا مسلمان دے ادنا کی جمہور مطلقہ دارے چھو مطلقہ در اما ان نافذ دے کہ وہ مازون فلکتار بھی ہوگا اگرانا اگر کچھ مازون فلکتار سب سبین دے پھلیکن سبی اما ان نافذ دے بعد دی کرکچھ مراہب تکاریب نافذ دے او دو مجنون فدر قولا سے داوالا فاراق نفان سے چھو مجنون لیولی چھو کافر کامل اور کی ودہتا محمد بن سلامی نتا سنوکین علامہ ان ابراہیم السینی نبی صلی اللہ علیہ وقلہ مائننا کتاب نقوی تا کتاب اللہ اکتاب وماتی حسن سیفہ فقارا جار شراحات واسمان الیبیل والمدینہ حرام مبین آئیت اللہ ومن آدھا صفیہ احداث حلسن اوہو امادتا اوہو اپی امادتا قائلہ نسل اللہ والمرائکت ونازل میں لا اقبال اللہ من السلام والا عادر محمد اواللہ غیر موارف علیہ مصدر ذالک وزمت المسلمین واحد تلیمت الباب دالی وزمت المسلمین واحد احدا مسلمان اول او پرسلمان تو, تو مسلمان کرے گی سبینا سنوی کے نیچا ہوئی قافی کی جی بامن کی ناصردار ترجمے اگر اعتبار مقاصد غیر قرائم جن موجود چیئے قرائم کی اسلام دا, جائز دا سبینا ہوئے دیتا دین کڑے کرنا مقصد اسلام انکار ادے بارے سنفر کے دین ہے نبی جناب قدراوا میں سے اور کرے جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر آوروں سے نہ حاوانے بھیجتے ہو معلوم نہ سنا کا دیکھی اس لاج وقال انما جاء قال ان يقول فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لكل تقوالا اوردہ یہ اللہ سے قریب ساتھ برادر دا عمل غارن وقال عمل لو قال ماذا فکرت من اس کے تنسیز فاروی سن ذکر امر فقط امر وہند ور امر ورک میں لگا ان اللہ نے کہا تو یہ بھی کہے یہ ظاہر بھی ان اللہ نے امر رسلک اللہ علی یعنی تو رہی اور کہا ہے وہ جمعیلا الفاظ عمل تکل خبر کوا لا باسا نام جمعیلا امر نے تثبیت بالامان ملشی اور کہ نازک کلمات کا طرف عمل والے کا بھی ایک مطالح ضمان کے عمل موادادی اور مصالحہ یعنی مال و داری موادعت مواد مصالحہ شری قان صحمال مالوانی امام بلے کمزور چاہ تو مسلمان غلبت آگے حضورت راچی بیدے اتنا دیتا مام شایدن پر دیتا رکھی منکولی دی. کہ وہ کورت و مالبانی سرح کورت سینی دی لیکن قتل بیا مرتبر اور شعرات و لیا مرتبر چرابتا حاصل شئی انہوں نے حضورت کی مصدر کسرت و بفاری و بالکل الاستیلام او ختمیتن مسلمان راچی بتا دی اور امام تھا امام ہاتھ مگڑی اوور قبر مال پانی ہم تو ایسی باقاط مال پائے دارین کی کی سارے مناسب تھی لیکن حادث دی دی دی دی دی دی بھی مناسب نہیں تھے ویسٹ ملاتا تھا منگا شروع کے مطابق حادثہ یا آج مانی مناسب نے देव जूझ पत्र करने की तरह मनासिबाथम के कल अब आप जिक्र किया हो सरजमा दिखाने की आमी तमरीन मेंवाज जिक्र किया हो सरजमा दी करने की सरजमा जिक्र किया रवाजी करने की مقام کے مکینا سب پد روپائے مناسبونا مناسب تھی روانت روایت نذواتی نے دی اور نواذ ذکر کون ندا میں نبی کی پوری فرستاد ذکر اور ذکر میں رضی اللہ جے یوسف علیہ السلام الوان ابواب کی الوان دی مدہم کل اللاین و تمام الالم ويات تمام تمام ذکر وما حاجه من اخذ من دائن الا غير روايه میں ذکر متفرق بعدا الله للو و ويتخاجد الى الناس فلقها داخل الوصاب منك قال اخوار سماء الرحيم المدينة هذا ما انتلقى درامان النصاب معاية واخوية ترنام سؤال الى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رأى درامان يتقارن نعم لذا كان يقول رؤى حق فقال فاكر مشيء من قد من الأكبر مككي مشهد دعوانه هذا كموسط دعوانه ما يتخاجده ترجمه بیان دو اپی او اوه و از تقوا مت بتقل متکلا ما فقلا ادالکنا و تدث ايقنا مقابلكم لما بعديكم جئت تاريخ قاضي بوندي تخيس سكرتير لم نجد ولم نرى قال فتقار يكم يا هون جنينه يميننا ترجمه الصلاه رجب واللفاظه والصلح فدو نو, نو, نو وهو يوم عيد صلح تبعك بنواك ين فوری چل رہا ملیں گی با بجے ببائی بلانے